بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم الليل من بعده وأنت فَصُومُوا لَيْلَيْنِ بَعْدَهُ وَأَنْتُمْ تَخُورُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وإذ موسى لعلكم وإذ موسى لعلكم السلام علیکم و بسم اللہ الرحمن الرحيم و از و اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب و ہم نے وعدہ کیا موسا موسا علیہ السلاۃ وسلام سے عربئینہ چالیس لیلتن راتوں کا سم پھر اتخص تم تم نے بنا لیا الجرا بچھڑے کو معبود ممبادی اس کے بعد و عن تم تم ہو ظالمون ظلم کرنے والے یہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ صلاحت والام سے وعدہ لیا تھا چالیس راتوں کا یعنی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو چالیس راتوں کے لیے کوہ تور پہ بلایا تاکہ ان کو تورات دے سکیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کل آسمانی کتابیں چار ہیں تورات، انجیل زبور اور قرآن پاک ان کتابوں میں سے جو تورات ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ صلاح و السلام کو دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ چالیس راتوں کے لیے کوہ طور پہ آئیں حضرت موسیٰ علیہ صلاح وسلام چلے گئے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 اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسا علیہ السّلاۃ وسلام کو کتاب اور معجزات اس لیے دیے تھے تاکہ تم ہدایت پاؤ ترجمہ سنیے و از اور جب پیچھے بھی یہ لفظ کئی دفعہ آ چکا ہے اور واؤ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا اور از از کا مطلب جب و از اور جب و ادنا ہم نے وعدہ کیا موسا علیہ اللہ وسلام سے اربئینہ چالیس لیلتن راتوں کا سما پھر سما بھی جہاں کہیں آئے گا اس کا مطلب ہوگا پھر سما پھر اتخص تم تم نے بنا لیا الجلا بچھڑے کو معبود ممبادی ہی اس کے بعد یعنی جب مصالحہ صلاح و سلام کو طور پہ چلے گے اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا و ان تم جب کہ تم ظالمون ظالم تھے سما پھر افونا ہم نے معاف کر دیا انکم تمہیں دالی کا استفاع اتنا بڑا واقعہ رونما ہو گیا تم نے شرک کیا میں نے تمہیں پھر بھی ماف کر دیا وجہ کیا تھی لا الکم شاید کہ تم تشکرون شکر کرو اور جب آتی ہم نے دی موسا علیہ صلاحت وسلام کو الکتابہ کتاب و الفرقانہ اور فرق کرنے والی چیز یعنی کہ موجزات لا القم کیوں دیے کتاب کیوں دیے موجزات کیوں دیے تمہاری ہدایت کے لیے لا لکم شاید کہ تم تہتدن ہدایت پاؤ صدق اللہ